وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصل مهترم سامئين بذرقان الدين نودمان ساتير يشتور آلاك من دعاة الفرهين آج خطبے کا موضوع ہے عید الفطر کے احکام اور آداب اور زکوۃ فطر اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں پر سال میں دو عیدیں مقرر کی ہیں ایک ہے عید الفطر اور دوسری عید ہوتی ہے اس کے بعد عید الاضحیٰ یہ دو عیدیں مسلمانوں کے لیے مقرر کی گئی ہیں جاہیت میں جتنی عیدیں رائج تھیں اسلام نے سب کو ختم کر کے مسلمانوں کو یہ دو اسلامی عیدیں نصیب کی ہیں اور یہ دونوں عیدیں جو ہیں الحمدللہ ہماری ذکر اذکار عبادت اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اس میں نہ لہو و لڑیب ہے نہ کھیل تماشا ہے اور نہ اس میں کسی کو ذرار اور نقصان پہنچانا ہے پوری عید ہماری جو ہے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے ذکر اور ازکار ہیں یہ تمام چیزوں کے مجموعے کا نام عید الفطر ہے عید الفطر کے بہت سارے آداب اور احکام ہیں ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ کہ عید ہمارے قریب پہنچ چکی ہے دو یا تین دن کے بعد عید ہے عید کے احکام اور عید کے دن ہمیں کیا چیزیں کرنا ضروری ہیں انہیں سے ہم نے چند کو آبدراج کے سامنے پیش کرنے کے لیے اکٹھا کیا ہے تو ان کو غور سے سنیں اور اسی کے مطابق عید گزارنے کی کوشش کریں نمبر ایک پہلی چیز عید کے دن مستحب اور بہتر یہی ہے سنت یہ ہے کہ ہر مسلمان عید گاہ جانے کے پہلے پہلے عید کی صبح اچھی طرح سے گسل کرے اللہ رب العالمین نے عید کے دن یہ پسند فرمایا کہ جب بھی مسلمان آئیں کلی طور پر اپنے میل کشیل ساری چیزوں کو دھل کر کے صاف ستھرے آئیں اسی لیے نبی رہ سراش نام کے متعلق ابھی آتا ہے کہ آپ عید گاہ اس وقت تک نہیں جاتے تھے جب تک کہ آپ اچھی طرح سے غسل نہ کر لیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں کہ وہ بڑی پابندی کے ساتھ عید کے دن عید کی نیت سے غسل کرتے تھے کہ ہمیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے اور ہمیں نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے غسل کر کے جانا ہے نمبر دو عید گاہ جانے کے پہلے پہلے ہم اگر نہا دھل کر کے فارغ ہو جائیں تو کوشش یہ کریں کی بہترین سے بہترین خوشبو جو ہو سکتی ہے آپ کے پاس پچیسوں قسم کی خوشبو رکھی جاتی ہے لیکن حدیث کے اندر اصطین سب سے بہترین خوشبو آپ کے ندان میں سب سے اچھی سب سے قیمتی سب سے بہترین خوشبو جو ہوتی ہے نہانے کے بعد اس خوشبو کے استعمال کریں یہ بہترین قسم کی سنت ہے اسی لیے نبی رہارسنام نے جمعے کے احکام میں بڑی تاکیف کی کہ جب بھی تمے سے کوئی آدمی جمعے کے دن آئے تو بہترین سے بہترین خوشبو استعمال کر کے آئے نے سمے اگر میں سے کسی کے پاس خوشبو نہیں ہے تو اپنی بیوی کی خوشبو استعمال کر کے آئے لیکن کوشش سے کرے کہ بغیر خوشبو استعمال کیے عید مسجد میں جمعہ کی نواز پڑھنے کے لیے نہ آئے آپ ہمارا جانتے ہیں جمعہ تو محلے گھر کے لوگوں کو ہوتا ہے لیکن عید پورے شہر کے لوگوں کیلئے ہوتی ہیں لیے امکان کی ہوتی ہے اس لیے حت المکان کوشش کریں کہ بہترین قسم کی خوشبو خریدیں اور عید کے دن استعمال کر کے آئیں نمبر تین نبی حفاظان کی بہترین سنت ہے دوستوں کی عید کے دن کوشش کرو قیمتی سے قیمتی اپنے استطاعت پر اچھا سے اچھا کپڑا استعمال کرو ایسا نہیں کہ وہ نائکی پہنے ہوئے سوئے ہیں منہ صاف پیو چلے آئے معلوم پڑھا کہیں جانا بکالے پر سامان خریدنے کے لیے آپ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کھا اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اچھے سے اچھے کپڑا استعمال کریں آپ کے نظر استطاعت استقاعت ہیں تو قیمتی سے قیمتی کپڑے جوتے رومال توپیاں یہ زینت کی جو چیزیں ہیں قیمتی سے قیمتی اور اپنے استطاعت بھر اچھے سے اچھا کپڑا جو ہو سکتا ہے اچھا سے اچھا جوتا اور چپل جو ہو سکتا ہے آپ اس کو استعمال کریں آج ہم بھی استعمال کرتے ہیں جوڑے آپ بھی خریدتے ہیں جوتے چپل آپ بھی عید کے نام پر خریدتے ہیں لیکن عید جاتے ہیں تو ایک عام کپڑا پہن کر کے اور پھر شام کو جب دوستوں سے ملنے کے جاتا ہے اس وقت نئے کپڑے پہنتا ہے رب دے के लिए کے لیے جاؤ تو نائکی پہن کر کے اور سلیپر پہن کر کے اور دوستوں سے ملنے کے جاؤ تو اللہ دوستوں کے لیے جاؤ تو بہترین سے بہترین عید کے کپڑے یہ بہت بڑا ظلم ہے اپنے نفس پر اپنی ذات پر اپنے اے, اپنے کردار پر یہ بہت بڑا ظلم ہے کیوں نبی رہاساں فرماتے رہے لوگوں اتنا ہک کما تن اللہ نے تمہیں زینت کی چیزیں دی ہیں تو تمہاری زینت کا سب سے زیادہ مستحق اللہ العالمین ہے تو اس لیے دوستو بہترین سے بہترین کپڑا حدیث کے اندر آتا ہے مدین طیبہ کے اندر ایک مرتبہ بہت قیمتی کپڑا آ جا بکنے کے لیے ہر صاحب کہنے لگا یا رسول اللہ آپ اس کو خرید لیتے فرمایا کیوں کیوں خرید لی اللہ صرف بہت اچھا بہت قیمتی ہے آپ اس کو خرید لیتے عیدین میں اس کو آپ استعمال کرتے اور باہر سے جب وہ خود آتے ہیں تو ان سے ملنے کے لیے آپ ان کو پہنتے پتا یہ چل گیا ہمیشہ سے دستور تھا کہ عید کے دن بہترین سے بہترین جوڑا اور کپڑا جوتا چپل استعمال کیا جائے نمبر چار عید کے دن عید الفطر کا موقع ہو تو چوتھی سنت یہ ہے یا چوتھا حکم اور آداب میں سے یہ ادب ہے انصن ملک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بان رسول وسلم لا یا فکر اللہ وقان یا قلو مثرن کہتے ہیں نبی رہا شام عید کے دن کپڑا پہن لیتے ہیں تیار ہو جاتے ہیں لیکن عید گاہ اس وقت تک نہیں جاتے تھے جب تک کہ آپ کھجور نہ کھا لیں <تصفح> الحمد ہم گور آپ کو اللہ نے ایک ایسے ملک میں رکھا ہے اگر شیر حرما اور دبل کا میٹھا استعمال کرنے کے بجائے ہم سنت سمجھتے ہیں بہترین قسم کے کھجور مہیا ہیں ان کو خریدیں اور یہ سوچ کر کے کھائیں کہ واقعی یہ نبی کی سنت پر ہم عمل کر رہے ہیں یہ تبھی کی سنت ہے بتا اس کے آپ مٹھائیاں کھائیں یہ کھائیں کوئی لبنانی مٹھائی کوئی پاداجی مٹھائی کوئی میرالا پتا نہیں کتنی مٹھائیاں خرید کر کے لاتے ہیں میرے بھائیو ایک ہی اگر سنت کے مطابق آپ کو دستیاب ہے تو آپ اس کو استعمال کریں ہر سنت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجرو ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے اور آپ کس انس مالک کہتے ہیں عیدگاہ اس وقت تک نہیں جاتے تھے جب تک کہ آپ کھجور نہ کھا لیں بکانے یا پوہن نہ بسرن اور خجور کھانے میں بھی آپ تاک عدد کا بڑا خیال رکھتے تھے تین کھاتے پانچ کھاتے یا سات یا نو یا گیارہ انسان اپنی ضرورت کے مطابق جتنا بھی کھائے تاک عدد کا خیال رکھے اور پھر کھا لینے کے بعد انسان عید جائے نمبر پانچ نمبر پانچ کوششیں کرو دوستو کوشش کرو جمع جماعت عید چاہے پچوتا نماز ہو یا جمعے کی نماز ہو یا عید کی نماز کوششیں کرو سنت یہی ہے کہ اگر آپ پیدل وہاں تک جا سکتے ہیں تو آپ پیدل جائیں اور اس میں بڑی حکمت ہے آج سے सारे چودہ سو سال قبل ہے اللہ کے رسول نے فضیلت بنانے کی اگر تمہارے اندر طاقت ہے قریب ہے تو پیدل جاؤ ہر ہر قدم پر نیکی ہر ہر قدم پر گناہ مات ہوتے ہیں اور اس زمانے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں وقت پر تو پہنچ گیا تھا لیکن پارکنگ हमारी ڈھونڈتے ہماری عید کی نماز چلی گئی آج سے ساڑھے چودہ سو سال اللہ کے رسول نے رغبت دی جائے کہ کیسے جاؤ پیدل مشالم یار کر کوشش کرو ہاں اگر عید گاہ دور ہیں آپ معذور ہیں اور پیدل جانا وہاں تک ناممکن ہے تو آپ پیدل نہ جائیں اللہ تعالیٰ نے سواری دی ہے آپ سواری استعمال کریں لیکن اتنے پہلے نکل جائیں کہ پارکنگ ڈھونڈنے میں کہیں آپ کی نماز نہ چھوٹ جائے اس کا کیا رکھو نمبر کوششیں کرو کہ عید کے عید گاہ جب آپ جانے لگیں جانے لگیں تو ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے پلٹ کر کے آئیں صحیح مسلم کی حدیث جاوید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نم کہتے ہیں کان رسول وسلم عید حراج روم عید خالف پری نبی علیہ عہتراسام کا طریقہ یہ تھا جب عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن عید گاہ آپ جاتے تو ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے آتے تھے تو کوشش یہ کریں کہ ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے آئیں تاکہ قیامت کے دن تاکہ قیامت کے دن یہ زمین آپ کے حق میں گواہی اللہ یہ بن گیا عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہمارے طرف ہمارے ہمارے پیٹ پر چل کے گیا تھا اور دوسرا راستہ بیان کرے گا اللہ واپسی میں ہمیں استعمال کیا تھا جتنا راستہ بدل کر کے جائیں گے اتنی ہی زیادہ زمینیں قیام کے دن یوم تو حد بس اخبار اللہ نے فرمایا لوگوں جو کچھ تم کرتے ہو ہم نے زمین کو حکم دے دیا ہے قیامت کے دن یہ زمین بھی تمہارے حق میں گواہی دے گی یہ بیان کر دے گی کہ اس کے اوپر تم کہاں دیکھے کہاں بیٹھے گے کیا کیے گے کیا تم تمہارا کردار تھا تم نے کیا کہا دت جگہ بیٹھ کر کے یہ ساری چیزیں قیامت کے دن زمین بیان کر دے گی نمبر آٹھ سات کوشش کرو گھڑی نہ دیکھتے رہو بھائی ہم لوگ گھڑی घड़ी ہیں گھڑی अभी ابھی چھ के کے دس पर پر ہے پانچ का کا راستہ ہے ہم پانچ पहले پہلے پہنچ हमारी گے ہماری عادت ہے की دیکھنے کی میرے گھر اسی لیے کبھی گھڑی آگے پیچھے ہوگی تو سب آگے پیچھے ہو جاتا ہے ہم گھڑی کے آدمی ہیں اعلان ہے اتنے بجے کی سنیما دوں کوشش یہ کرو عید گاہ جانے کے لیے اول وقت پہنچو تاخیر سنی سب سے آخر میں نہیں اللہ صحاب کرام رضوان اللہ علیہ جس میں عبداللہ ابن عمر الخط اور بہت سارے صحاب کرام ہیں یہ عید کے دن عید کے دن نماز پڑھنے کے لیے آتے تو بس لگ کر کے آ اور نماز فجر پا کر کے مسجدیں سے سیدھے عیدگاہ گاہ کرے آتے تھے تاکہ ہم سب سے پہلے عیدگاہ پہنچ جائیں کوشش کرو یہ میں بھی لے کے صحابہ کی سنت گھڑی کا کٹائی نہ دیکھو گھڑی نہ دیکھو نسافت نہ دیکھو آج و ثواب کی نیت سے عید کا دن ہے چھٹی کا دن ہے آپ آزاد ہیں فری ہیں اس لیے اول وقت عیدگاہ پہنچنے کی کوشش کرو نمبر سات نمبر آٹھ کوششیں کرو اکیلے نہ جاؤ عید کے دن اکیلے نہ جاؤ بڑا اہم تاقی حکم ہے کہ جاؤ تو اپنی بیویوں اور بچوں کو لے کر کے جاؤ وہاں مہاران انوخرے جان رسول نے حکم دیا کہ عید کے دن عیدین کی دن کسی بھی عورت کو یہاں تک کہ آپ نے شاہ سمایا کسی عورت کا حید آ رہا ہے نفاس نہیں نماز نہیں پڑھتی اس کے باوجود بھی عید کے دن اس عورت کو گھر میں رہنے کی اجازت اجاگر نے دیا آپ نے فرمایا تمام عورتوں کو لے کر کے عید کہا جاؤ چھوٹے بچے ہوں بڑے ہوں بچیاں ہوں عورت ہوں بیوی ہو بیٹیاں ہوں بہنیں ہوں بوڑھی مائیں ہوں حد امکان کوشش کرو کہ عید کے دن سب کو لے کر کے جاؤ اللہ اکبر صحیح بخاری اور مسلم کی رواج اتنی تاکید نبی اعتراش شام نے چند عورتوں کو مقرر کیا جس میں ابن عطیہ رضی اللہ تعالی انہا ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ہم کو حکم دیا اے امیہ عید کے دن صبح ہر دروازے پر جاؤ اور تمام عورتوں کو گھر سے نکالو اور عیدگاہ کی طرف لے کر کے جاؤ نبی علیہ نام اس کے لیے عورتیں مقرر کیا کرتے تھے تاکہ عید کے دن کوئی عورت نہ رہے اللہ رسول نے اپنی تاکیب کیا آج فرمایا ہاں تک کہ آئدہ عورتیں جو ناپاک ہیں نماز نہیں پڑھ رہی ہیں ان کو بھی لے کر کے جاؤ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ جب نماز نہیں پڑھتی تو اس کو لے جانے کے لیے کیا جانے میں کیا فائدہ ہے آ فرمایا نماز نہیں پڑھتی عیدگاہ جائے گی عورتوں میں بیٹھی رہے گی کہ اللہ تعالی عید کے دن عیدگاہ میں جو اپنی رحمتیں اور برکتیں نادنوں کی اس میں تمہاری مائیں اور بہنیں بھی شامل ہو جائیں اگر تم نے گھر میں چھوڑ دیا عید کے دن اللہ نے عیدگاہ میں اپنی رہن سہ نادل کیا میں کہتا ہوں سارے رمضان بیچاری بیوی نے محنت کیا آپ تو پڑے سو جاتے دیکھیں رات بھر شہر کو تیار کریں آپ کھانے کا انتظام وہ کریں اور آپ تو سوئے پڑے ہوئے ہیں تین بجے سے گرمی کے کچن کے اندر وہ جاری چلتی رہے لیکن ہم لوگوں نے ساری رحمتوں کی مستحق وہ تھی لیکن ہم نے عورتوں کو رحمتوں سے محروم کر دیا اس لیے پھر آپ نے فرمان ویس حد ند خری سنے گی ذکر اسکار کرے گی ویس حد اللہ جتنی خیر و برکت آسمان سے نازر کرے گا اس میں تمہاری ماں اور بہنیں بھی شریف ہو جانیں گی تو میرے بھائیو بڑا تاخیری حکم ہے اور الحمدللہ یہاں اردو میں عربی میں انگلش میں آپ جہاں لے جانا چاہیں یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے ایک ایسے مرک میں ہم اور آپ آباد ہیں جہاں مسجدوں میں عورتوں کا عید گاہ اور مکمل انتظام اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو عورتوں کے لیے کرا دیا ہے اس لیے دوستوں اکیلے نہ جاؤ بیویوں کو بچیوں کو ماؤں کو بہنوں کو ہر ایک کو لے کر کے جاؤ تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہاں رحمتوں کے مستحق ہو جائیں اللہ اکور قوریا سمجھنا رہی الحمد للہ وقفہ وسلم اللہ مصطفیٰ امباد آٹھ ہو گئے نمبر نو نو کوششیں کرو کہ عیدگاہ جب نکلیں عیدگاہ جب نکلیں تو بلند آواز سے تکبیر تصویر اور تہمی کرتے کیے جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر الا اللہ اکبر اللہ اکبر یا اللہ اکبر کبیرا وحنگ اللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرتا و کم سے کم بولے تقبر العدا بولے تو کب بل اللہ کم کم سے کم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ عید گاہ جب صبح نکلے اس وقت سے اے تقبیرات پہلی بار تشریحات صبح اللہ محمد للہ و اکبر یا اللہ اکبر اللہ اکبر لا و اللہ واللہو اکبر ولی لاہم یا اللہ اکبر کبیرہ الحمد اللہ کسیرہ سبحان اللہ بکرتوں شیرہ ضروری ہے کیوں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے بولے تو تب بھی <حداثُ> راہ ماہ اداک اس لیے اللہ نے مقرر کیا ہے تاکہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زبانوں سے اللہ کی پاکی اللہ کی حمد اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے ہوئے جاؤ اور عیدگاہ پہنچنے کے بعد بھی برابر آپ تک بھی رات کہتے رہے جب تک کہ امام آ کر کے مسلح پر نماز کا اعلان نہ کر دے اور بہتر یہ ہے بہتر یہ ہے جیسے کہ بابر شراف کا طریقہ تھا آپ صبح کا انتظار نہ کریں سورج غروب ہو گیا رمضان ختم ہوا اور عید والا دن پر سے شروع ہوا مغرب کے بعد ہی جیسے سورج گرو ہوا عید والے دن سورج گرو ہوتے ہی چلتے کے تکبیرات اور اللہ تعالیٰ کی جبریائی بیان کرتے ہیں اور جانے کے وقت راستے بھی بیان کریں اور آخری وقت ہے جب تک کہ امام مسلح پر نماز کے لیے کھڑا نہ ہو جائے نماز شروع نہ ہو جائے کم سے کم اتنا وقفہ انسان کو تکبیرات میں گزارنا چاہیے نمبر دس بڑی اہم چیز ہے دوستوں اللہ تعالی سے دعا کرو ہم کی توفیق میں صحیح فرمائے لیکن ہم تو یہ والے ہیں نا یہ والے کیوں اس نے فلاں موقع پر ہم سے سلام نہیں کیا تو میں کیوں سلام کروں اس سے اللہ عبد عید کو ضرور دے یہ ہے عید عید کے معنی کیا ہوتے ہیں خوشی خوشی کا دن ہے اللہ رب نبی علیہ نہا نہاد تیار ہو گئے کپڑے پہن لیے گھر کے باہر نکلے عید گاہ جانے کے لیے اب باہر آتے ہیں تو آپ کے بچے آپ کے ساتھ نہیں حسن حسین ساتھ نہیں آپ کھڑے ہیں اللہ سوچنے چنے نہیں ابھی میرے چچا عباس نہیں آئے جس کا انتظار کر رہے ہیں اپنے چچا عباس کا عباس آ گئے چلے نہیں ابھی میرے چچا دار بھائی اب دلہ بھی عباس نہیں آئے اللہ سوچ رہے ہو؟ نہیں ابھی ہمارے جعفر تیار نہیں آئے بھی کہتے ہیں نبی علیہ شراب تو تیار ہو کر کے باہر کھڑے ہیں راستے کے اور انتظار کرتے ہیں کہ میرے سارے عزیز باقاعری ہمارا چچا آ جائے چچا راج بھائی آ جائے چکا دہ چچا جائیں چکا دھائی آ جائیں ہمارے فلاں آ جائیں ہمارے فلاں پڑے آ جائیں سب آ جاتے سب نبی رہے خاصنا اپنے پورے خاندان والوں کے ساتھ مل کر کے عید گاہ جاتے تھے لیکن افسوس سد افسوس آج بھائی دیکھا یہ چلا جائے تب مل جاؤں گا ہم اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہیں گے کہ کون سی عید ہے کم سے کم یہ سنت عمل کرو عید جانے کے پہلے پہلے اپنے عزیب واقعی اپنے رشتہ دار اپنے دوست اللہ وقت کتنا خوشنما منتر نبی تیار کر کے رو راستے پر کھڑے ہیں یا رسول اللہ عید کا وقت ہو رہا ہے چلیے آپ ہمیں ذرا انتظار کرو ابھی میرے چچا بات نہیں آئے ہیں آگے ابھی میرے چچا بھائی عبداللہ نہیں آئے ہیں ابھی فضل نہیں آئے ہیں ابھی جافرے تیار نہیں آئے ہیں ابھی سما نہیں آئے ہیں جب ابھی حسن کہیں پیچھے رہ گیا ہے وہ بھی آگے کئی حسین پیچھے رہ گیا ہے وہ بھی آگے جب سب اکٹھا ہو جاتے تب نبی رہسم سب کو ایک ساتھ لے کر کے عید گاہ جاتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اور اگر ایسے عمل کرے تو عید کی صبح عید سے پہلے ہی پہلے سال بھر کیا زندگی ساری عداوتیں آپس کی, کی ختم ہو جائیں لیکن اب یہ کرنے کے لیے تیار نہیں نمبر دس گیارہ گیارہ کوشش کرو کہ عید کے دن صدقات اور خیرات کیا گریب مسکین حضت مندوں کو صدقہ کا کرنا نئے طور پر عام طور پر عید کے دن تصدقو تصدقو آپ فرماتے ہیں آپ یا فرمائیں یہ اے عورتوں کے گروہ تصدقنا تبدنار سب کا کرو صدقہ کرو تو اپنے جیب کو ذرا بھر لیں اور غریب مشکل کو آپ صدقہ کریں آخری چیز آخری بارہمی چیز عید کے دن اپنے دو تہوار مسلمان بھائیوں کو چاہے پہچان کا ہو یا غیر پہچان کا ہو سب کے لیے عید کی مبارک مبارکبادی پیش کرنا ہم مبارک مبارکبادی پیش نہیں کرتے مبارک مبارکبادی تقسیم کرتے ہیں تقسیم کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے آپ مبارکبادی پیش کریں صحابہ سلام ازمان اللہ علیہ وسلم جب آپس میں عید کے دن ایک دوسرے سے ملتے تھے تو مبارک مبارکبادی کیسے دیتے سلام کیا سلام کرنے کے بعد کہے گئے تکبر اللہ منا و تقدر اللہ منا وہ مار سے بہترین مبارکبادی یہ ہے کہ آپ عید مبارک عید مبارک نہیں یا عید کریم نہیں آپ ہے تقبر اللہ منا وہ میا مطلب ہے بھائی اللہ کا رمضان میں جتنا آپ نے جو کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ بھی لے کیوں کو قبول کر رہے اور ہماری بھی قبول کر رہے کتنا وہ مب... کتنی چار اور غبار بادی اللہ تعالی ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دے اور آپ کو بھی آزاد کر دے رب آپ کے بھی گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے بھی گناہوں کو معاف کر دے یہ صحابہ کرام کا سہنیا تھا اور عید کی مبارک مبارکبادی اور عید ملنے پر یہ عید کے وقت یہ دعائیں دیا کرتے تھے سارے ساتھی دعاد کر لیں تقبر اللہ منا وہ ملک آسان صاحب تقبر اللہ منا وہ ملک یہ بارہ چیزیں میں نے بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو انہیں یاد رکھیں اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق فرمائے اے راحر عالمی ہمیں جو بیمار ان کو شفا کلیتا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہار ان کی پریشانیوں کو دور کر دے ارحر عالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے ہر بنا ہر آفت اس ملک کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھے ارحر عالمی خلیفہ اور ان کے آوان وان اور ان کے ساتھیوں کو لاٹارا ہمیشہ ہر بنا آپس سے محفوظ صحت کو آپ یا فرما اور اللہ ان کو اچھے کاموں میں استعمال کر ہر ایسے کام اللہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے جس میں آپ کی وداعت اور امت کی فلاح نہ ہو اور جس شہر میں رہتے خصوصا وہاں کے حاکم شیخ سلطان حقیقت اللہ اللہ و تعالیٰ انہیں افوس آپ کے نصیب کروا ہر برا سے محفوظ رکھ لے لالمی انہیں تاز میں حیات اچھے کام میں استعمال کر لے ہر وہ کام ان کے لے جس میں امت اور ملت کا وطن کا فائدہ ہو اور ہر ایسے صحت ہر ایسے عمل کے ہر ایسے بستار اور کردار سے اللہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے جس میں امت اور ملت کا نقصان ہو اور جس میں آپ کی ریدان ہو آپ کی ناراضگی ہو اللہ ایسے تمام آنا ان کو محفوظ کر لے اللہ فلین والمسلمین مسلمین عباد اللہ رحمكم اللہ انہ امرحان و عن قربا و انہا انفاشاً کر ود اللہ ودی بلاہ